أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها الكبيرة لله والخاشين الذين يظنون أنهم ملاكوا ربهم أنهم إليه مراجعون قال الله تعالى الذين يذرون الله في عاما وقعودا وعلى جذورهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويصل لي أمري وحلل غضة من لساني يفقه قولي محترم بھائی اور دو دعایتیں میں نے پڑھ لی چلی آئے نے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد نماز صبر اور نماز سے, کے ذریعے سے حاصل کرو اور نماز جو ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن نہیں ہے مشکل ان لوگوں پر جو کہ خوشبو والے ہیں خوشبو والے کون ہیں یا خوشبو کیسے حاصل ہوتا ہے خوشبو والے وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں گویا ان لوگوں کو اپنے باطن میں اپنے اندر میں ایک دھیان حاصل ہے ایک فکر اور دھیان حاصل ہے جسے صوفی اور تصوف کی اصطلاح مراقبہ کہتے ہیں ان کے باطن میں یہ مراقبہ تاریخ جاری ساری ہے ان کے باطن پر یہ دھیان چھایا ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ملنے والے ہیں کی طرف جانے والے ہیں اس بات نے ان کے اندر خوشبو پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا کامل دھیان اور جس سے اللہ تعالیٰ کی ساتھ وابستگی اور ٹھہراؤ دل کا ہو گیا ہے ان کا حصل اس فکر اس مراغبے کے نتیجے میں ان کو خوشیو حاصل ہو گیا ہے لہذا نماز کا عمل صبر کا عمل یا اور کوئی دینی عمل ہو کوئی دینی چیز ہو اس کا اختیار کرنا ان کے لیے مشکل نہیں اور جس آدمی کو اللہ کا دھیان حاصل نہ ہو اللہ کا یقین حاصل نہ ہو اللہ کی طرف جانے کا اس کو اس کو فکر نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اس کو یقین نہ ہو دھیان نہ ہو یہ مراقبہ اس کا حاصل نہ ہو تو اس کے لیے پھر عمال کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے نماز نہیں پڑی جاتی صبح اٹھا نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے باتر میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین اور کدھر رجوع ہونا اور مردہ اور مٹی میں ملنا اور قبر میں جانا اللہ کے حضور پیش ہونا یہ باتیں ہمیں دھیان کے درجے میں حاصل نہیں ہے ہمارے اندر یہ دھیان جاری نہیں ہے لہذا ان نا مال کی اہمیت ہمیں کچھ نہیں اب جن دنوں اولمپک گیم میں شہری کے وقت ہوتی ہیں کاجر کے وقت تو لوگ جاگے بھی ہوتے ہیں حاصل فاصلوں کے گا من بھرے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ایک باطن میں لطف حاصل ہے ہمیں لطف کیفیت حاصل ہے کہ ہم ہیت اس نفس نفس کے لطف اور مزے کی وجہ سے ہمارے ضلع میں اس کھیل کی اہمیت ہے جس سے تاجر کے وقت ہمیں نے دیا اس کے لیے اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ بہت مشکل ہے جاگنا وہاں میں آج تکلیف ہے سر میں درد ہے کیونکہ رات کو جاگنا پڑا تاجر کے وقت میں اذان سے پہلے جاگنا پڑا کوئی نہیں کہہ رہا اتنی اہمیت بھی تو نماز کی حاصل نہیں ہے آپ ڈگری کے بارے ہیں بات نہیں میں ہے کہ ہمیں فکر حاصل ہے کہ حاصل ہے ساری رات بیٹھ کر پڑھتا ہے طالب علمسکلی بارہ بج گئے ایک دو تین چار بج گئے آپ سوا چار سے سوا چار ساڑھے چار سے صبح کی نماز جائز ہو جاتی ہے چودہ گھنٹہ پندرہ منٹ ہی سفر کر لے اور نماز پڑھ کر سو جائے نہ وہ بات اس کو حاصل نہیں ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے آپ مزید آدھا گھنٹہ بیٹھنا بہت مشکل ہے چاہوں کہ جو اہمیت ڈگری کی ہے دل میں وہ اہمیت نماز کی نہیں ہے اور ڈگری سے زندگی بننا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی بن جائے گی مستقبل بن جائے گا مستقبل روشن ہو جائے گا اور ایسے مستقبل روشن ہونے کی فکر ہمیں نماز کے بارے میں اصل نہیں ہے زیادہ ڈگری کے لیے جاگنا آسان اور اس کے لیے جاگنا آسان اولمپک کھیلوں کے تماشے دیکھنے کے لیے جاگنا آسان لیکن نماز کے لیے جاگنا مشکل ہے اس لیے امار پرانے کے لیے یہ ریات بتا رہی ہے کہ فرض صبر اور نماز پرانے کے لیے خوشبو کی ضرورت ہے اور خوشبو کے لیے جو ہے باطن میں اس بات کے دھیان کے پکوانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں بات موت کے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے ہیں یہ دھیان کو پکانا ہوگا اندر جمانا ہوگا پکا کرنا ہوگا ادویا نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ جنو اللہ قیام قدن قیام کھڑے خودن بیٹھے ہوئے وہ لا جدوبیم اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے انسان اتنی عادتیں ہی ہوتی ہیں یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں ہر وقت دائمی دائمی اللہ تعالی کی یاد میں رہتے ہیں اور تو ماشاء ماشاءاللہ جن کو بعض ساتھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جمعہ جمعہ مسلمان ہیں آ جائیں گے پھر انشاءاللہ شاء آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی جمعہ جمعے والے ہیں بعض عید عید والے ہیں اس عید کی نماز پڑھی اب ایک ساتھ چھٹی ہو گئی اگلی عید کو پڑھیں گے تو ایک مزاحیہ آدمی کہہ رہا تھا کہ تو صبح کی نماز پڑھتا ہے پھر کہیں جا کر زور کی پڑھتا ہے پھر کہیں جا کر اصر کی پڑھتا ہے پھر مغرب پھر شاہ پڑھتا ہے اور ہم ایندھن فیدن عیدن فعدن عیدن فہدن ہار عید ہار عید ہر دھار نماز پڑھتے ہیں ہر عید کو پڑھتے ہر کو جلدی جلدی کہہ رہا ہے تو ایے ہر وقت پڑھ رہا ہے اور دوسرے کہ صبح پڑھتا ہے کہیں جا کر کی نماز پڑھتا ہے پھر کہیں جا کر اثر کی پڑتا ہے اور ہم ادن بہ ایدن ہیں ہر عید کو ہر عید کو تو, تو بعد عید عید والے ہوتے ہیں بعد جمعہ جمعہ والے ہوتے ہیں بعد جمعہ کے دن کپڑے صاف ہیں زور ہے صرف اثر پکڑ پیشاب پڑ لیے اب اس کے بعد کون کپڑے پاک رکھے پھر فارغ ہو گئے اے کوئی تنگی چار کے علاقے کا خان حج پر گیا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا حج میں حج پر گئے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا خان نماز کیوں نہیں پڑھتے کہا تم ہی تو کہتے ہو کہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا سوا پچاس لاکھ کا ہے ایک لاکھ کا ہے اور بس نبی میں پچاس ہزار کا ہے تو ڈیڑھ لاکھ نماز ہے تو پڑھ لی اور کیا کرتے ہو اور کچھ کیا کہتے ہو حجی ڈیڑھ لاکھ ہوگی نا بس تو ہوتا ڈیز ذکر تو جو ہوا کیوں نہیں لگا بیو اڑ ہوا ہے کہ مسکوا مسکوا تو ماشاء اللہ اللہ دلخلا قیام میں خود ہوں جنوبہم ہر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سر وکار صوفیہ کا طریقہ ہے پانچ انفاظ کا ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اندر جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے ہر سانس کے ساتھ ذکر کی مشق کرتے ہیں اور بالکل حادثہ غیر راتی طور پر پھر ہوتا رہتا ہے سانس اندر جاتے باہر آتے اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے اور جب یہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے ہو جاتا ہے کیسرت ذکر جب حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک چکر حاصل ہوتی ہے وہ اتفق کروں نہ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کے کثرت کے نظریے میں ان کو فکر حاصل ہوتی ان کے دھیان پر اللہ کی یاد چھا جاتی ہے اور جس چیز کو دیکھتے ہیں اللہ کے دھیان کے ساتھ اس پر نظر پڑتی ہے آسمان میں اللہ کی قدرت نشانیاں نظر آتی ہے زمین میں اللہ کی قدرت نشانیاں نظر آتی ہے ہر گھاس پھوس پہ پتے, پتے میں پتھر شجر حجر پتہ ہے یا شجر ہے یا حجر ہے پتھر ہے سب میں ان کو اللہ تعالیٰ علیہ کی کبریائی شان اور قدرت اور رہ نائی اور خوشنمائی ذات الجلال کی ان کو نظر آتی ہے یہ شہزادی رحمت اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شاعر تھا ان کے ان کی ٹکر کا ایک شاعر تھا اور اس کو بڑا اصد ہوتا تھا کہ ہم بھی شاعر ہیں اشیک شاعر کہتے ہیں اور ہر جگہ اشیک شادی کی شہرت ہے مقبولیت لوگوں میں اس کی ہر جگہ اس کا نام ہے اس کا چرچا ہے ہماری شہرت اس کے برابر نہیں ہو رہی ہے تو شاعر ہوگا اس پر اصد ہوتا ہے جس کو کیوں شہرت ہوگی ہمیں کیوں شہرت نہیں ہو رہی ہے تو ایسی اصد میں جلتا رہتا تھا کہ ایک دن اس کا خواب دیکھا فرشتے ہیں اور وہ نور کے خان خاند لوگ اور مجمع کہتے تھے مجموعہ نور کے خان ان پر نور کے غلاف رکھے ہوئے ہیں اور وہ لیے ہوئے آسمان سے اتر رہے ہیں اور اسے دیکھا کہ وہ سیدھے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ جاگا اور اسی وقت دوڑا کہ اس وقت جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے گھر نورانی خان اٹھائے ہوئے فرشتے جا رہے ہیں انہیں جا کر دیکھا تو تھا کی نماز پڑھنے کا وقت تھا وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شہر پڑھ رہے ہیں بار بار برگ درختان سبز در نظر ہوش یار برگ درختان سبز در نزر ہوشیار ہر ہر وار دخ ریست مارے فتح یہ درختوں کے سب سبز پتے جو ہیں یہ سمجھدار اور شعار آدمی کی نگاہ میں ہر ہر پتہ جو ہے اللہ کی پہچان کا ایک دفتر ہے اور ایک کتاب ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر وار دس پرس مارے فتح کردگار شاعر نے تھوڑا تھوڑی دیر کھڑے ہو سنا اس وقت مندر کو دیکھا پھر آیا تو آنے کے بعد کو اندازہ ہوا کہ ہماری میری شاعری ہے اور شیخ شادی کی شاعری نہیں ہے بلکہ مارفت ہے وہ شاعری نہیں ہے وہ اللہ کی یاد اور معرفت ہے اور ہماری صرف شاعری ہے اس لیے اس کو جو شہرت اور مقبولیت لوگوں کے حامل ہاں لئی ہے وہ شاعری پر نہیں مل لئی ہے معرفت پر اور اللہ کے تعلق پر اور اس باتی نور پر مل لئی ہے جو اس کی شاعری میں ہے تو آدمی کو کثر و ذکر کے نتیجے میں اس کے باطن پر اللہ کی یاد کی ایک فکر تاریخ ہوتی ہے اس کو جو ہے تو پتے, پتے, پتے شجر حجر پتوں میں درختوں میں پتھروں میں ہر چیز میں اس کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور شاخ قدرت کے جلوے نظرات اللہ کے ہم کو کھو دوں میں دفک کروں نا فیخ خلق سے ماں بات و اب بنا ماں خلط تحاذہ باطلا صبح نے فکر آزا بننا سین کے بادل میں یہ بات چلتی ہے فکر ان پرتاری ہوتی ہے جاری ہوتی ہے کہ یا اللہ واقعی تون بے بیکار پیدا نہیں کی ہے اور واقعی تیری بڑی شان اور بڑی کبریائی ہے اور بڑی قدرتیں بڑی شانیں ہیں تیری اور تیرے ساتھ انسان کی جو سب سے اہم ضرورت متعلق ہے اور سب سے اہم ضرورت اور سب سے اہم مجبوری اور سب سے اہم جو انسان کی درخواست تیرے پاس اٹکی ہوئی ہے وہ کیا ہے سبحان کا عذاب آزاب اننا یہ لطف پاک ہے ہمیں عذاب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائی ہو سب سے بڑی ضرورت انسان کی مرنے کے بعد آگ کے عذاب سے بچنا یہ سب سے بڑی اس کی ضرورت ہے منزیہنند ناری پودل جنت فقط فاس جو ہے اور ہو گیا داخل جنت میں یہ ہوا پورا کامیاب منزو حضا آنند ناری جو چھوٹ گیا آج سے اور ہو گیا داخل جنت میں یہ ہوا پورا کامیاب تو سب سے بڑی ضرورت انسان کی جو اللہ کیا کی آئس گٹھی ہوئی ہے جس کو مانگنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے باقی چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی اعمال والوں کو اعمال کی برکت میں کے کے نام کے طور پر عطا فرماتا ہے وہ تو بغیر مانگے مل جاتی ہیں اور بیس جیسے آدمی دودھ گر لگتا ہے گوبر گرتا ہی وہاں تو گوبر کے طور پر ملتی ہیں جو آدمی گندم کاش کرتا ہے اس کے گھر میں گندم تو آتی ہے بھوسا بھی ساتھ آتا ہے لیکن بھوسے کے لیے سر سے اس نے گندم نہیں کاش کی ہوتی وہ تو وہاں تک ہی آتا ہے جہاں گندم جاتی ہے تو جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے آماد والی زندگی کو اختیار کرے اور اللہ کے ذکر مردوب ڈوبے اللہ دین اللہ قیام خود ہوں آج نوب تو ایتفک کروں ابھی خلق اسلام آباد اللہ سب بناما خلق تاضا بات را سانا بکنازہ بنار اس کو اللہ کی رضا کے لیے یہ حقائق حاصل ہو جائیں اگر کہ کھڑے بیٹھے لیٹر ہر حال میں اللہ کی یاد اور اس کی یاد کے نتیجے میں باطن اور فکر پر ایک مراقبہ اور تفکر چھا جانا کہ زمین و آسمان جس چیز پر نگاہ ڈالے اللہ کی شان اور اللہ کی کوریائی اور اللہ کی سرد اور اللہ کی خوش اور رہنا اس میں اس کو نظر آ رہی ہو اور اس بات کا دھیان لگ رہا ہو فیض کی زندگی کو حیات طیبہ بنانا اور فاخ زندگی بنانا اور راحت والی اور رحمت والی بنانا یہ تو ایک اضافی چیز کے طور پر حاصل ہو جاتی ہے اصل تو اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال ہے جن کو اللہ کی رضا کے نیت سے حاصل کیا جائے اوس رضی وزیر بہت خل جنت فقط فاز یہ بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے جو ہو گیا جو چھوٹ گیا آگ سے اور ہو گیا داخل جنت میں یہ ہوا کامیاب یہ بات حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مال جان کاروبار اور دنیا کے سارے وسائل اور سارے مسائل جو ہیں ان کا حال جو ہے یہ امال میں رکھا ہے وسائل اور مسائل یہ مال کے محتاج نہیں ہیں یہ امال کے محتاج ہے مسائل جو ہیں یہ وسائل کے محتاج نہیں ہیں ان کے لیے وسائل آپ کے ہوں گے تو مسائل حال جائیں گے یہ جو ہے یہ امال کے محتاج ہیں اگر آپ اعمال درست ہوں گے تو ان کے حل ہونے کے بارے میں آسمانی فیصلہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ ناموابق حالات میں آپ کے مسائل کو حل کر کے دکھائے گا اور آپ کی زندگی کو بنا کر دکھائے گا لیکن ہم وسائل کو ترجیح دے دیتے ہیں اعمال کو ترک کر دیتے ہیں جہاں عمل کا اور دنیا کی چیز کا ٹکراؤ آئے ہم دنیا کو لے لیتے ہیں عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم تو زندگی کا بننا یہ مال سے اور وسائل سے سمجھ رہے ہیں ہم امال آم سے نہیں سمجھ رہے نوز بلّہ پھر یہ عمل ہم سے ترک ہو جاتا ہے اور دنیا کی چیز کو ہم لے لیتے ہیں یہی بڑی کوتاحی ہے جیس محمد مسلمہ بلمی طور پر مبتلا ہے اور جب اعمال ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اتفاق و اتحاد پارا پارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معیشت میں تنگی پیدا کر دیتا ہے اس کی سمجھ میں ہی بات نہیں آتی معیشت کا نق شروع ہو جو ہمارے قیام ذکر سے روک کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ساری معیشت سے کافر چھینتا جاتا ہے لیتا جاتا ہے اس کے وسائل پر قبضہ کرتا جاتا ہے اور کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات یعنی پاکستان کے پچاس سال بننے, بننے کے بعد پہلے پانچ سالوں میں تو ٹافیہ تک تم لوگ انڈیا سے منگاتے تھے اتنا کسی کو شعور نہ ہی تھا گڑ اور چینی میں کوئی آڈر ڈال کر اس کے کوئی گولی بنا دے اور دو تین چار کیمیکل کو پانی میں ڈال کر چینی میں لا کر اس کا کول ڈرنک بنا لے پچاس سال تک تو یہی شعور تمہیں حاصل نہیں تھا اور کافر دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر تمہارے وسائل لے کر تمہارے اوپر بمباری کے لیے بم تیار کر رہا تھا اور آ بند کر کے سب اس کو اس کے پیچھے چل رہا تھے اتنا شعور نہیں ہوا منظم بکری فن لگو معیشت کا منق شروع ہو گیا رب لاشردن کہ جو ہمارے ذکر سے روگرداری کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اس کی مت ماری جاتی ہے اس میں نہیں رہتی ہے ساری معیشت سارے معاشی وسائل اسے کافر چین جین کر لے جاتا ہے بالکل سمجھ ہی نہیں ہوتی یہ تمہارے ساتھ ہوا ساری دنیا اسلام کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے اس کافر نے لوٹا اور فیصلہ اس بنایا اور تم تمہارے اوپر آزمانے کے لیے آ رہا ہے اور ابھی بھی نہ چھوٹوں میں نہ بڑوں میں نہ فرمارواؤں میں نہ کسی میں ابھی تک شور نہیں پیدا ہو رہا ہے اور یہ مار ہے اس چیز کی جو آ کو چھوڑ کر کابر کی زندگی کو ترجیح دے کر اس کو تم نے اختیار کی اور اس کو لے کر چل رہا ہے اس لیے اللہ نے اسی کانپر کے کہ تجھے جکا دیا تو اسی کا تجھے سینچا کرنا پڑے گا وہ ایک سجدہ جسے تو تر سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو جب اللہ کے آگے نہ جھکا تو تجھے کافر کے آ کر ڈنڈوت اللہ کے آگے جھکنے کو سجدہ کہتے ہیں کیونکہ نماز کا عمل ہے اس پر جو سواب ہے اور غیر اللہ کے آگے جھکنے کو ڈنڈوت کہتے ہیں ہر جگہ ڈنڈوت بجا لانی پڑتی ہے کیا چھوٹا کیا بڑا کیا آدمی کیا کیا سیاسی کیا لیڈر کیا پر سب جو ہے تو ماتھا ٹیک رہے ہیں اور ڈنڈوت بجا لا رہے ہیں اللہ کے غیر کی اور کافر کی کیونکہ اس, اس کا جو ہے اللہ کے آگے جھکنا اس سے نہیں ہوا ہے نہ اس کو جگہ جگہ جھکنا پڑے تو تو جگا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من نہ تیرا ذلے اور نہ تیرا تن کوئی قیمت نہیں تیرے بکاؤ مان تو اپنے بھائی کے خون کے لیے کابر پر بک جائے گی اور تجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا اور میں نے قریب اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت ہوتی اور آخر کی اور اور وہ او آگ اور او شو لے وہ تو بعد کی بات ہے اس کو آج بھی روح نے دیکھنا ہے کہ پورس رات پر جو جرمن گوبر بچھائی جائے گی اس بار تو ہر کابر مسلمان سب نے گزرنا ہے مومن میں گزرنا فرشدہ آدمی ہے اسے بھی گزرنا ہے آج کا گزرنا جو ہے تو وہ ہوگا برق کی رفتار کے ساتھ ہوگا آپ آگ, آگ میں سے ہاتھ کو ایسے گزار لیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہاں الٹا جہنم جو وہ اس کی گزرنے کے وقت اس پر ٹھنڈ کا اثر آئے گا تو جہنم اس کو کہلدی کہ جن جلدی گزر جا مجھ سے کیونکہ تیرے گزرنے سے میری آگ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے یہ اعزاز ہوگا مومن اللہ تبارک اللہ علیہ کی توفیق تھا پر